اکرام، یہ قرآن کی پیشکش ہمارا پر پتا ہے اما باب فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَنُتُمَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَتَصِمُوا بِهَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَازْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ مَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ عَم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 تائنات میں بسنے والے تمام انسانوں اللہ رب العزت ایسے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس یا ایو الناس و مدو رب البی خلم من قبل لا الم تب اور کہیں خطاب ہوتا ہے کافروں کو قل یا ائو کافر لا ما تعبدون اور کہیں کافروں کے ایک محسوس طبقے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو کل یا اہل کتاب تال الا و الاقلی مت سوائے و بینکم کو اور کبھی مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حل کا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 ان مومنوں کو ایک انتہائی اہم حکم دیا اور وہ حکم کیا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفر رکھو فرقو میں مت پڑو وز کرو نے مطلب علیہ کم وسکن تم تم اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ تم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 تم ملے مت ہی خوانا تم بھائی بھائی بن گئے کن تم آلہ شفا حفرتار کے گرے کے کنارے پر کھڑے تھے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اتحاد اور اتفاق سے تمہیں آگ کے گڑے سے بچا کے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا اللہ رب الق پشاد سماتے ہیں خزان یوبید آیا تھے لال لق التحت آج ہم اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کرے کہ کیا ہم اس آیت کے مخاطب ہیں کہ نہیں اگر تو ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں تو پھر یقیناً اس آیت کا سارا ختاب ہم سے ہے اگر یہ خطاب ہم سے ہے تو ہم سوچے کہ کیا ہم فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کر کے اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھامنے کے لیے آباد تیار ہے کہ نہیں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 مسئلہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات بھی نہ سنو کیونکہ اگر بات سنی تو ایک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا اس لیے ایک نہ ہونے کے لیے سب سے تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ تم بات ہی نہ سنو اللہ کہتا ہے ایک ہو جاؤ اور ہم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 کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے تنازعات کیسے سلجھ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں بتلا فرمایا اللہ آتی الرسول رسول ماحول بالکل فہیل تنازع تم کی سی فردو اللہ مسول کل تؤمنون تو میرون بلّاہ آخر زال کا خیرن و احسرتا ریلا یہاں کم بیٹھ رہے ہیں کچھ تالب علم بھی ہوں گے پہلے ان کے لیے بات کہتا ہوں قرآن پاس میں اس آیت کے آغاز کے اندر ربل الجلال نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے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 رب کا قرآن نہ دے محمد کا فرمان نہ دے اس کی بات غلط چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو یہ میں یار عرش والے نے مقرر کیا تو لوگوں سن لو اسلام کے اندر فرقہ بندی اختلافات ان کا پیدا ہو جانا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 اختلاف کا پیدا ہونا ناممکن العمل نہیں ناممکن المخو نہیں لیکن اختلاف باقی نہ رکھو جب بھی کوئی مسئلہ سمجھو کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر دعائیں پیدا ہو گئی ہے رب کے قرآن کی طرف محمد کے فرمان کی طرف پھر اختلاف باقی رہ سکتا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 لوگوں نے فراموش کر دیا ساری دنیا کے بزرگوں کی بات کو اسلام سمجھ لیا بھیا اور سن لو ہمارا آواز یہ ہے کائنات کے انسانوں ساری دنیا کی بات کا نام اسلام نہیں اسلام یا والے کے کلام کا نام ہے یا مستفیٰ کی بات کا نام ہے جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ سچا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 مزے کی بات کیا ہے بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی ایک ہی گروہ جی کے دو مولویوں کے طبقوں کے درمیان ہے شکر ہے ہمارا کوئی بندہ شریک نہیں ایک ہی فرقہ اس کا ایک مولوی کہتا ہے عورت کی ریت پوری دوسرا کہتا ہے عورت کی ریت آدی اور ہمارے ایک بزرگ جو بڑا اونچا تورا پہنتے ہیں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 ہم یہ نہیں کہتے اگر ہم یہ کہے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو ہمارے بڑوں کو مان لو پھر تو ہم چوٹے پھر ہم فرقہ ہے پھر ہم ہم کہیں چیزا متنی کی نہ مانو کمالیہ کی مانو یہ گرو بندی کی بات ہے فرکابی کی بات ہم کہیں جبے والے کی نہ مانو ٹوپی والے کی مانو ہم کہے کلے والے کی نہ مانو رومال والے کی مانو ہم کہے پان اور سرمے والے کی نہ مانو دن والے کی مانو ہم یہ نہیں کہتے اگر ہم یہ کہے, تو ہم بھی شرکت ہم تو کہتے ہو سارے دل چھوڑ دیں یا رب کی کتاب کو مانے یا محمد کی سنت کو باندھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو فرقہ نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی طرف بلانا جائز نہیں سمجھتے اور اس میں کیا اختلاف کی بات ہے پھر اس گورکھ دھندے کا شکار آدمی نہیں بنے گا جاتے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بات حضرت اضرت صاحب نے ایسی چھوڑ دی ہے چھیڑ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں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 شادی جائز ہے اگر آزاد عورت سے شادی کی استطاعت ہو تو غلام عورت سے شادی کرنا جائز ہے.